هو الذي أنزل فِي في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت 189 اور مختلف موضوعات جیسے کہ منرز کیا تھا عبادات معاملات انفاق قتال یہ مضامین یس القانبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل ہی والحج آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے پیمانہ ہے یہ قمری جو مہینوں میں عبادات اللہ تعالی نے رکھی یہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے رمضان ہے عید الفطر کا تعین عید الاضحی کا تعین آ, اس میں بڑی حکمت ہے یعنی ہر موسم میں روزے بھی آئیں گے ہر موسم میں حج بھی آئے گا خزاں ہو کے بہار لا الہ الا اللہ مؤمن ہر موسم میں اللہ کی عبادت اخوکر ہوتا چلا جائے یہ حکمت ہے قمری مہینوں میں کہ ان کے اعتبار سے یہ اوقات حج کے بھی طے ہوتے ہیں قل ہی مواقع تو والحج آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانۂ اوقات ہیں یعنی عمری کیلنڈر بھی استعمال ہوتا ہے شمسی کیلنڈر بھی استعمال ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کچھ عبادات کا تعین ہوگا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے چاند کو دیکھ کر جیسے کہ روزے کا آغاز کر رمضان کا آغاز ہے حج کے تعین کی باتیں ہیں ولیس الدوتہ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے ولاک ان نبر تخوا بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا یہ مقامات ہوتے ہیں جہاں شان نزول یا پس منظر معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ حج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا اب اگر کوئی احرام باندھ کر گھر سے نکل گیا اور کچھ یاد آ گیا ارے بھائی فلا چیز بھول گیا اب دروازے سے نہیں جاتے تھے پیچھے سے پلاں کر جاتے تھے عجیب بات ہے اپنی من چاہیے باتوں کو تم نے دین اختیار کر رکھا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلاک نبی الرحمن بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوا کی رویش اختیار کی اور نیکی کا پورا جامع تصور وہ البکرا ایک سو ستر میں آیا تھا ہمارے سامنے وہ ات البن اب گھروں میں ان کے دروازوں کی جانب سے آؤم آو تفل اور اللہ کا تقوع اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو قوتل اور اللہ کی راہ جنگ کرو اللہ دن قوتل سے جو تم سے جنگ ولا ولادو اور زیاتی نہ کرو ان نوشب المعۃدین بے شک اللہ زیاتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب یہ کتال کا حکم آ رہا ہے آگے اس کے مقاصد کا بیان بھی آئے گا مکی دور گزر چکا ہے تیرہ برس تک کوئی جنگ نہیں ہوئی مدنی دور ہے البکرا میں ہجرت کے بعد آیات آ رہی ہے اور کتال کے احکامات بیان ہو رہے ہیں وقت لوہم حفظ فقیف اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ اور کم اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ولی اشد من القتل اور فتنہ انگیزی قتل سے زیادہ سنگین ہے اب یہ ہے پس منظر اگر پتا ہو تو بات بہت واضح ہے مکہ مکرمہ میں زندگی اجیرن کی مشکی عرب نے مشکی مکہ نے مسلمانوں کے لیے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور کیا ہجرت پر مجبور کیا اب اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے اب اس طرح کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکٹ اگر کوٹ کیا جائے گا تو مسکنسپشنز ہی پیدا ہوں گے اب ہمارا فرضی ہے خاص طور پر نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں دنیا گلوبل ہو گئی ہر جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں اگر ہر جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں تو ہر جگہ چیزیں جانی بھی چاہیے نا اور یہ بہترین کلام ہمارے پاس ہیں تو لوگوں کے مسکنسپشن کو دور کرنا دین کی حقانیت کو پیش کرنا دین کا صحیح پیغام پیش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے بھائی کانٹیکٹ کے اعتبار سے دیکھو کس وقت کی آیات آ رہی کن لوگوں کے بارے میں آ رہی کن لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے لیکن ہاں دیا جا رہا ہے فرمایا کہ ول فتنا تو اشد القتل اور فتنہ انگیزی قتل سے زیادہ سنگین ہے فتنہ کیا ہے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روکنا اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاع کرنے سے روکنا اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اب اس فتنے کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کی جائے گی یہ بات آئے سو میں, میں آگے آیا چاہتی ہے وَلَا تقو وَلَا عند المسجد الحرام فی اور ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرنا یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑے اس جگہ فین تقوت الوحم بس اگر وہ تم سے جنگ کرے تو مسلمان تم بھی ان سے جنگ کرو حرم کی حرمت کو اللہ نے پامال ہونے سے بچایا یہ مسجد حرام ہے اس کی حرمت کو برقرار رکھنا لازم ہے تم تو آغاز نہ کرنا لیکن اگر یہ جنگ مسلط وہاں تم پر کر دیں مسلمانوں تو تمہیں بھی پھر جنگ کرنے کی اجازت ہوگی کدار کا جزا ال کافرین اسی طرح سزا ہے کافروں کی فعن ان تحو اللہ غفور رحیم پس اگر وہ باز نہ آئیں پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو بے شک اللہ فعین تہو پھر اگر وہ باز آ جائیں فعین اللہ غفر وحین تو بے شک اللہ بہت بچنے والا رحم فرمانے والا ہے انداز دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ توازن بندوں کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا ہم تو بس آسین چڑھا لی ایک دفعہ تو پھر چڑھا لی جو ہوگا بس ڈو اینڈ ڈائی والی بات اڑا دو قلم کر دو اللہ کے کلام میں توازن ہے جنگ کرے تو تم بھی جنگ کرو بعض آ جائے تو اللہ معاف کر دے گا کیا مطلب یہ توبہ کر لیں تو مسلمان ہو جائیں گے تمہارے برابر کے بھائی ہو جائیں گے اور تمہارے جیسے حقوق ان کو بھی مل جائیں گے اس کو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے کلام کا توازن سفان اللہ بقات الحمۃ اللہ فتنا اور تم اسے اس جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنا باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے یہ ہے کتال کا ایک اہم مقصد فتنا کیا ہے مسلمانوں پہ زندگی اجیئرنگ کر دی گئی اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے اللہ کے دین کے نفاذ میں لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اب اس فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ کی جائے تاکہ فتنہ ختم ہو اور دین اللہ کے لیے ہو جائے نظام اللہ کے لیے ہو جائے سسٹم اف لائف اللہ کے لیے ہو جائے یہ ہے اللہ کے قران کا ورڈک یہ زمین اللہ کی ہے اس پر حکم اللہ کا چلے گا اج ہمیں سب کو پٹیاں پڑھائی جا رہے ہیں کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے ان کو اگر شوق ہے تو جا کے سیکولر ریاستوں میں رہیں یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا اج بھی ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے جا کر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا اور کسی اور ملک کے نام کے ساتھ لگا ہوا بھی نہیں اس لیے یہاں بات زیادہ کرنی پڑے گی کہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان اللہ کہتا ہے دین میرا چلے گا انفرادی سطح پر کوئی کافر رہنا چاہے تو رہے اللہ منع نہیں کرتا اللہ چھوٹ دیتا ہے قیامت میں پکڑ لے گا اللہ اس کو لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے سری میرا حکم چلے گا تین دفعہ قرآن میں آیا سوریہ انعام آیت ففٹی سورہ یوسف آیت نمبر چالیس اور اختیار تو اللہ کے لیے سر بری زیبا فقط الدا بے ہمتا کو ہے حکمراہ ہے ایک وہی باقی بتانے آزری انفرادی سطح پر جو چاہو سو کرو اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے میرا دین چلے گا میرا نظام چلے گا اس کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ اس کا حکم دیتا ہے ہاں پھر دیکھیے توازن فعین ان تاؤ پھر اگر وہ باز آ جائیں فلاں دلین تو نہیں ہے نہیں ہوگا کسی پر زیادتی کا معاملہ سوائے ظالموں کے پھر ان زالموں کے ساتھ بدلا بھی لیا جائے گا ان کے ساتھ جنگ بھی کی جائے گی مگر جو بعض آ جائیں تو پھر ان کے لیے چھوٹ ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور بعض آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ توبہ کر لیں تو مسلمانوں کے برابر کے حقوق ان کو مل جائیں گے اشار الحرام مشہر الحرام والحرمات قصاص حرمت وانا مہینہ بدلا ہے حرمت والے مہینے کا اور حرمتوں کا بدلا ہے کیا مطلب حرمت والے مہینے چار تھے عرب میں معروف تھے ایک رجب کا مہینہ جو معروف تھا ان کے کی ہاں عمرے کے لئے اور تین کنسیگیٹو زیقیدہ ذی الحجہ محرم ذی میں حج کا ادا کیا جانا مگر دور کا سفر ہوتا ایک مہینہ آنے میں لگے گا ایک مہینہ جانے میں لگے گا تو زیقیدہ ذی الحجہ تو تین یہ اور ایک رجب چار مہینے عرب کے لوگ بھی ان مہینوں میں جنگ چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے عمر اور حجدہ کرنا آسان ہو جائے اللہ کے دین نے دین اسلام نے بھی ان حرمتوں کو برقرار رکھا اور ان حرمت والے مہینوں میں جنگ سے روک دیا گیا لیکن اگر یہ جنگ کریں گے تو تمہیں بھی پھر اجازت ہوگی پھر حرمتوں کا بدلہ بھی ہے ہاں فنی علی ماح پر جس نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس سے لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی بطخل ان اللہم علم متقین اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِهِلِ اللَّهِ اور اللہ کے میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِ الَتَّهْلُكَ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں حلاکت میں نہ ڈالو وَأَحْسِنُوا اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو احسان کے ترجمہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنا انفاق کا حکم آ گیا اور اپنے ہاتھوں آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کے دین کی محنت جاری ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کی تقاضے آ رہے ہیں اب اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کا موقع بھی آ رہا ہے تو مال تو خرچ کرنا پڑے گا پرنہاج تم نے دین کے جد و نہ کی دین کے نفاظ کی محنت نہ کی اور آہل باطل تم پر غالب آ گئے تو تمہارے لیے اپنے ایمان کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا تو خرچ کرو اللہ کے کلمے کی اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو اندگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اب حج اور عمرے کا بیان اور کچھ مسائل کا تذکرہ جن کی تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے وہ اتیم الحجمۃ اللہ اور حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے پورا کرو اللہ کے لیے یہ وعدہ کوئی بھی ہو عمل کوئی بھی ہو کس کے لیے ہو اللہ کے کہ میں نے چھ دفعہ کر لیا تو مجھے الحاظ کہا جائے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کے کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی یہ خود سے جو شوق ہوتا ہے اور اپنے ناموں کے ساتھ لگوانے کا بھائی پھر نمازی بھی لکھواؤ پھر زکاتی بھی لکھواؤ پھر روزے دار بھی لکھواؤ پھر قربانی کرنے والا بھی لکھواؤ پھر بات ہے نا بھائی کے لئے کرو اللہ کے لیے اللہ کو پتا ہے وہ اتم الحجر اور حج اور پورا کرو اللہ سخان و تعالیٰ کے لیے فئی تم پھر اگر تم کہیں روک دیے جاؤ کوئی دشمن نے گھیر لیا مشکل آ گئی سَرَ مِنَ الْحَدْ تو جو قربانی میسر آئے پیش کر دو ولا سکن حت یب لغل حد یو محلہ اور اپنے سروں کو نہ منڈوانا یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے حدود حرم میں ذبح ہونے کا معاملہ فمم خان امین بھی ادم پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو فی الد یہ تم تو وہ بدلہ دے روزے سے تین روزے او صدا قطن صدقے سے چھ مسکینوں کو کھلانا او نسخ یا قربانی سے ایک بکری یا بکرا ذبح کرنا فیضا امین تم فضا تم حالت امن میں ہو فمن تمت بالعم عورت عد الحج جی تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر فمس سئی سرم اد الحدی تو جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے تمتو سے تو سب کو یاد آ رہا ہوگا حج تمتو اللہ ہم سب کو توفی قطع فرمائے کہ ایک ہی سفر میں حج عمرے کو جمع کیا جاتا ہے تو اللہ کے شکرانے کے طور قربانی پیش کی جاتی ہے یہ قربانی الگ ہے اور عید کی وہ الگ ہے فمن لم يجد اذا رجعتم اور سات دنوں کے جبکہ تم واپس آؤ دل کا ملا یہ دس پورے ہو گئے دس روزے وہ رکھے جس کے پاس قربانی کی سطح نہ ہو لیکن یہ کس کے لیے ہے یہ اس کے لیے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو مراد وہاں کے رہائشی نہ ہو وہاں کا رہائشیوں کا جب سہولت ہوگی تو قربانی کا معاملہ پیش کرنا ہے اس نے لیکن یہ کہ بقیہ لوگوں کے لیے وہ روزوں کا ایک اپشن بتایا گیا باقی اس میں تفصیلات ہیں فقہی مسائل اپنی جگہ وہ زاری بات ہے کہ تفاثر میں مطالعہ کرے البتہ جب حج کے لیے جائیں عمرے کے لیے جائیں اللہ ہم سب کو لے کر جائے تو بنیادی مسائل کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے وط اللہ علم شدید القاب اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو گی. اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے مراد اس کی نافرمانی سے بچو الحج اشور معلومات حج کے مہینے تو معلوم ہیں بڑا دلچسل یہ نکتہ ہے احرام باندھا جاتا ہے سب کو پتا ہے حج کی نیئے سے احرام کف سے باندھا جا سکتا شوال کے مہینے سے اللہ اکبر مہینے کون کون سے شوال زی قیدہ زلہجہ فمن فرد فیہن الحج پس جس نے ان میں یعنی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا, ارادہ کر لیا فلا رفتہ بس وہ نہ بے حیائی کی بات کرے ولا نا نہ نافرمانی فرمانی کی بات کرے ولا جدالا نہ جھگڑے کی بات کریں فی الحج حج میں علماء کہتے ہیں کہ جب حج پہ آدمی جائے تو غصے کو تین طلاقے پوری کی پوری دے کر جائے صبر بہت کرنا ہوتا ہے غصے کو پوری تین طلاقے دے کر جائے تب آدمی اپنے حج کو محفوظ رکھ سکے گا تو نہ بے حیائی کی بات کرے نہ جھگڑا نہ, نہ فرمانی کا کام کرے نہ جھگڑا کرے حج میں وماں تفالو من خیرین علم اور تم جو کوئی نیکی کا عمل کرو گے اللہ اسے جانتا ہے وہ تصوا دوں اور زیادے راہ لے لیا کرو فی نہ خیرت زاد بس بے شک بہترین زیاد راہ وہ بچنا ہے دو باتیں زیاد راہ سے مراد ہچ پر جا رہے ہو تو راستے کے جو بھی اخراجات جو بھی ضروری ساز و سامان ساتھ رکھو پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ جاؤ کہ ان کی بھی زندگی سہولت سے گزرے اور تم سفر میں تکلیف نہ ہو یہ نہیں کہ یہاں سے بس جی میں اللہ بتوقل کر کے چلا وہاں جا کے غریب ہو گئے نڈال ہو گئے محتاج ہو گئے اب بھی مانگ رہے یہ مناسب نہیں ہے یہ ہوتا تھا اس زمانے میں اس میں بات آ رہی اور بہترین زیاد ادا کیا ہے بچنا ایک مراد ہاتھ پھیلانا سوال کرنے سے بچنا بھی ہے اور ایک زاد کیا ہے پوری زندگی کے سفر کے لیے جو رمضان میں محنت کر رہے تتقون والی بات تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو یعنی تجارت کرنا آدمی جا رہے حج پر تو کوئی شاپنگ بھی کر لے تو کوئی منع نہیں ہے اور ہلکی پھلکی چیز تو گھر والوں کے لیے لے کر بھی آنی چاہیے اور بہترین چیز کیا ہے بہت بھاری سی وہ زمزم ہے ہے بہت زیادہ کھو جانے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ خرید و فروخت آدمی کر لے کچھ تجارت, تجارت بھی کر لے تو کوئی منع نہیں ہے مگر کھو نہ جائے اس میں گنجائش ہے اس کی ہاں فہدا افر تم آرافات پہ جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشر حرام کے پاس مسدلیفا وہ کھلی وہ راج جو کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے اللہ اکبر اور اللہ کی نعمت بندہ گنتا ہی چلا جائے فبی علیٰ اور ربی کما تو وہ نہ خیمہ ہوتا ہے نہ وہ روم کولر ہوتے ہیں نہ گدے ہوتے ہیں نہ قالین ہوتا ہے کھلے آسمان تلے چٹائی بچھا کر بڑی بہترین تربیت ہوتی ہے میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو اللہ کا ذکر کرو مشرِ حرام یعنی مظرفہ میں ورکر کما ہلاکم اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی سبحان اللہ, اللہ اللہ نے کیسے ہدایت دی اللہ نے مصطفے تو کلام نہیں کیا اللہ نے تو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کلام کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے چنانچہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت میں خزونی مناس کا اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو فرمایا وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تُم مِنْ قَبْلِهِ اور اس سے پہلے ضرور لوگ نا, نا... واقف لوگوں میں سے تھے ثم افید من تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وسطر اللہ اور اللہ سے بخش مانگو یہ قریش کا معاملہ تھا انہوں نے اپنے آپ کے لیے پروٹوکال طے کر لیے تھے باقی لوگ تم عرفات تک جائیں ہم جناب بس یہ مینا کے آس پاس کہیں مزلفا کے آس پاس تک رک جائیں گے اللہ نے فرمایا نہیں کوئی پروٹوکول کا معاملہ نہیں ہے سب جانے عرفات تم بھی پہنچو عرفات اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الحج و آرافا بخاری شریف کی روایت حج تو عرفات کی حاضری کا نام ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے نو پروٹوکولس ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے چینج کر رہا ہوں ایک ہی صفح میں کھڑے ہوں گے محمود ایاز نہ کوئی رہے کا بندہ نہ کوئی بندہ نواز ایک ہی کلما ایک ہی لباس ایک ہی اللہ کے سامنے لاکھوں بندے اللہ کے کھڑے ہیں لبیک کل لبیک لبیک لا شریک البیک المل ملک لا شریک لک یہ اسلام ایکشن میں نظر آرہا ہے صرف الفاظ میں نہیں یہ مساوات کا درس تو دیا جا سکتا ہے مگر پچیس تیس لاکھ افراد مساوات کا مستقل مظاہرہ کرتے چلے جائیں اللہ اکبر کا میرا یہ حج کی شان یہ اسلام اپنے کے کے ساتھ عمل کے ساتھ عمل پر دکھائی دیتا ہے نو تو کہا جا رہے تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں یعنی عرفات سے بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے تو اللہ کا ذکر کرو سال اللہ حج مکمل ہو گیا اس کے بعد بھی ذکر ہے نماز مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ذکر ہوتا ہے اور رمدان مکمل ہو جائے گا تو عید کی رات میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اصول ہے عبادات جو بڑی بڑی ہے وہ مکمل ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر یہاں بھی بتایا جا رہا ہے فرد کر اللہ کے مناسب مکمل ہو گئے اللہ کا ذکر کرو عرفہ کے حاضری ہو گئی دس تاریخ کے بھی اعمال ہے پھر مینا میں بھی رکنا ہوگا اور فد کر اللہ کا ذکر کم آبا کم تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ کو یاد کرتے تھے یا اس زیادہ ذکر کرو کیا مطلب یہ اربوں کا معاملہ کے اپنے باپ دادا کے اس بیان کرتے ہمارے ابا کے پاس یہ تھا ہمارے دادا کے پاس یہ چکروں کے اندر اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو بھائی سمجھ آ رہی ہے آج یہ انٹرنیٹ بھی ہے وائی فائی بھی لگے ہوئے سارے, سارے اللہ کے بندو سائڈ پہ رکھو اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کرو. یہ بات ہو رہی ہے. حج کے آیام میں. اور دس تاریخ کے بعد گیارہ ہے بارہ ہے میکسیمم تیرہ ابھی آگے وہ جو مینا کا قیام اللہ کے اللہ کے ذکر کے ایام ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے وما لہو فی الآخرت من خلاق اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں دنیا پرستی کی بات وہاں بھی جا کر دنیائی دنیا مانگ رہے ہیں استفر اللہ ایسی ایسی باتیں کہ ان کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے بس یہ اللہ یہ دنیا کی کامیابی دے دے دنیا کے بندے بنے تو آخرت میں کچھ نہیں ہوگا فرمایا کہ وما لہو فی الآخرت من خلاق اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی بھی حصہ اس کے برعکس فرمایا وَمِن ربنا فی حسنا اور ان میں سے وہ کرتے آگ کے عذاب سے بچا لے یہ ہے پوری بات دنیا میں بھی اللہ حسنا حسنا حسن حسنا حسن حسین بڑا پیارا لفظ ہے ہر معاملے میں ظاہر میں اعمال میں, میں گھر میں کاروبار میں رویوں میں معاملات میں انفرادی اجتماعی معاملات میں حسنا یہاں حس حسنہ کر پائیں گے تو ادھر حسنہ ہی حسنہ ہوگی ایلا ادھر بھی حسنہ ایلا ادھر بھی حسنہ اور وقین عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اولائی کلہم نصیب مما کسبو یہ وہ لوگ ہیں ان کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا کسبو کمائی کونسی وہ میں نہیں کہنے پر جتنخواہ ملے گی وہ جو بازار میں بیٹھ کے کمائیں گے وہ تو کمانا ہے حلال کمانا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ کسب کا لفظ امال کے لیے آتا ہے اللہ ما کا سبق عالیہ مک کا جو کمائی انہوں نے کی امال کی اس کا حصہ انہیں ملے گا واللہ سری الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے وردہ فیم ماد اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دن کون سے قرآن تو نہیں بتاتا اب پتہ نہیں منکرین ان سنت کا حج کیسے ہوتا ہوگا اگر پہنچ جاتے ہو کیسے ہوگا بچاروں کا پتہ ہی نہیں کون سے در میں ذکر کرنا ہے یہ تو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے کہا حضور تشریح کریں گے قرآن کی قرآن نے کہا سورہ نحل آیت 44 میں اے نبی آپ پر قرآن نازل کی آپ اس کی وضاحت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور نے بتایا گنتی کی جنتن کون سے ہیں بھائی دس کو تم نے وہ جمرات کی کنکریاں بھی کر لیں قربانی کا معاملہ ہو گیا احرام تم نے وہ کھول لیا طواف زیارت بھی ہو گیا اب کیا ہے گیارہ کو بارہ کو اور میکسمم تیرا زلحجہ تک کہاں رینا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو حضور بتائیں گے قرآن سے تو سمجھ نہیں آ رہی قرآن نے تو ان دنوں کا ذکر نہیں کیا تو قرآن جمع سنت رسول دونوں ضروری ہے دین کے نظام کو پورا سمجھنے کے اعتبار سے فمن تھا فلا اطما علی پس جو دو نن میں جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گنا نہیں جلدی سے مراد یہ کہ اس نے غلط نہیں کیا وہ تیرہویں سے پہلے اگر بارہ کو چلا گیا تو کوئی حرج نہیں گنجائش ہے ممن تخر فلاح اطماعل نہیں اور جس نے تاخیر کی مراد تیرہ تاریخ تک رکا کوئی حرج کی بات نہیں اور سنت یہی ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے تیرہ ذلحجہ کو بھی وہاں پر قیام فرمایا تو کسی کی فوری فلائٹ ہو تو بحث الگ ہے لیکن اس دن کی بھی سنت کو ادا کرنا چاہیے اللہ نے توفیق عطا فرمائے ومن تاخر جس نے تاخیر کے نی تیرہ زنیجہ تک وہاں ٹھہرا رہا منا میں تو اس پر کوئی حرج نہیں لے منی اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی اللہ, انکم تحشرون اور اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اسی اللہ سخان و کی طرف جمع کیے جاؤ گے کل بھی بات ارس کی تھی یہ جملے بڑی قیمتی ہیں کیا اچھا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو رینگ وغیرہ کرتے ہیں کچھ جملے ان سے لکھوا کر گھر میں ہم کوشش کریں گے کہیں بچے لگا دیں ٹھیک ہے اور یہ جملے جب سامنے رہے وہ علموں جان لو انشرون تمہیں اللہ کے طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا اب یہ گھر میں مستقل لکھا ہوا رہے لٹکا ہوا نہیں کہہ رہا اچھا جملہ نہیں ہے لکھا ہوا رہے تو یاد دہانی رہے گی نا بچے بھی گڑبڑ کریں گے تو امی کہیں گی اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں ماشاء بیٹا اللہ کے پاس جانا ہے جھوٹ نہیں بولو اور اگر ابا بھی گڑبڑ کر رہے ہیں تو بچے بھی کہیں گے پپا اللہ کے پاس جانا ہے سوچیں ذرا آپ مطلب آپ اس کو بڑا لائٹ موڈ میں شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اگر باپ کو اور ماں کو اور شور کو اور بیوی کو اور بچوں کو اور بڑوں کو چھوٹوں کو یاد رہے ہم کتنے اچھے ہو جائیں گے اور ان تعالی یہ جملے بڑے پیارے چھوٹے نہیں الفاظ کی تعداد میں کم ہیں معنی اور مفاہیم اور اثر کے دماغ سے بہت عظیم جملے ہیں اللہ, اور اللہ سے ڈروشر اور جان لو کہ تم سب اسی اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے عجیب کا فی اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے معاملات کے حوالے سے بھی اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر وہ الب الخام حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر ہے یہ منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہو رہا ہے دنیا پرست ہوتے تھے یہ منافقین باتیں بڑی لچے دار کیا کرتے تھے ایسی قسم کی, کی لوگوں کے شاید آنسو بھی کبھی نکل جائیں اور لوگ جو ہے وہ قائل بھی ہو جائیں اور قسمیں کھا کھا کر اپنی غلط غلط باتوں اور نظریات کے اندر وزن پیدا کرنے کی باتیں کریں گے لیکن قرآن کہتا ہے بڑے جھگڑالو ہیں کون ہے یہ لوگ و ادا طولفل ارد اور زمین جب اس کو کچھ اختیار مل جائے تو کوشش کرے کہ زمین میں کس بات کی لیو سی رفیح اس میں فساد مچائیں ہر نسل اور تباہ کرے اور نسل کو یعنی یہ وہ لوگ جو خدا خوفی نہ رکھتے ہو آخر کا احساس نہ ہو اور جنہیں کل کی پکڑ کا احساس نہ ہو ذرا اختیار میں بربادی مچا دیتے ہیں واللہ لا فساد اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا وہ عراقین اللہ تقی اللہ اور جب جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر عزت بہ جہنم تو اس کی عزت نفس اس کو مزید گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے مجھے تم سمجھا رہے ہو اور آگے دو چار اور سنائے گا وہ اور اندر کی اکڑ ابھر ابھر کر نکل نکل کر سامنے آ رہی ہوگی ایسے متکبر کے لیے ٹھکانہ کی در ہے فحسب جہنم اس کے لیے جہنم کافی ہے بل ابھی اسلم اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اللہ کا اللہ پناہ میں چاہتے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے نے نقل کیا حضرت سہیب روم سے آئے تھے نا سوہیب رومی رضی اللہ جب مکہ آئے تھے تو کچھ بھی ان کے پاس نہ تھا پھر اللہ نے کچھ عطا بھی فرمایا ہجرت کرنے لگے تو مشرقی نے مکہ نے روک لیا او ہو ہماری سرزمین پر آئے یہاں تم نے بنایا کمایا چھوڑو اس کو تب جانے دیں گے سارا چھوڑ دیا سارا چھوڑ دیا اور نکل گئے اللہ کے راہ میں حضور کو پتا چلا حضور نے تحسین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک رائے اس موقع پر یہ آیت آئی لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتا ہے سب کچھ لگا دیتا ہے اس میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ اعباد اور اللہ بندوں پر بڑی شکت فرمانے والا ہے یادین آم الخلوفلم ای مان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ سلم کیا ہے سرینڈر کرنا جھکا دینا اسلام کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا کتنا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ تو آج ہم نے تصور بنا رکھا ہے رمضان شریف کے بعد لوگ فارغ جمعے کی نماز کے بعد لوگ فارغ یہ پنج وقت نماز تو نے ادا کی کاروبار میں میں جو چاہوں سو کروں نہ بھی نہ گھر میں بھی اللہ کو معبود معاشرے میں بھی اللہ کو معبود ماننا ہے مارکیٹ میں بھی اللہ کو معبود ماننا ہے پارلیمنٹ میں بھی اللہ کو معبود ماننا ہے وزیر اعظم کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے عدالت کے جج کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے مجھے اور آپ کو بھی اللہ ہی کو معبود ماننا ہے یہ آل انکلوس پیکج ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور کچھ لو کچھ نہ لو یاد آیا البقرا پچاسی میں ہم نے پڑھا کچھ لو کچھ نہ لو کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو یہ تقسیم اللہ کے احکام میں اور دین میں تم کر رہے ہو تو اس کی سزا ہے دنیا میں دلت اور رسوائی اور قیامت کے نئے سے لوگوں کو, کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اب کیا کریں بھائی دین سیکھیں عمل کریں اپنی ذات پر فورا اپنے گھر میں فورا اپنے ماحول میں پہنچانے سمجھانے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں اور پھر ایک اجتماعی اجتماعی کوشش کرنی ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی سر کے لیے لوگ بجلی گیس پانی کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں اب پیٹرول کے لیے بھی شاید آنا پڑے گا چلے آئے کو بات نہیں ہے اللہ کا دین مظلوم ہے کس کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں اللہ کا دین یتیم ہے سوتےلا ہے معد اللہ کس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں اپنے لیڈروں کے لیے ان کی شان بڑھانے کے لیے ان کی شان بچانے کے لیے وہ گرفتار نہ ہو جائے سڑکیں بلاک کر دیتے چل رہا ہے نا ابھی بھی ہمارے یہاں ان ساری باتوں کے لیے قوم کھڑی ہوتی ہے کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی کھڑے ہو یہ زمین اللہ کی یہ ملک اللہ کے نام پر لیا اسلام کے نام پر لیا یہ ہے جو محنت ہمارے پیشے نظر ہونی چاہیے تاکہ کل میں اللہ کو جواب دے سکوں ابھی میری موت آ گئی رات پونے گیارہ بج کراچی میں میں کیا جواب دوں گا اللہ کو میرے اسلام نے اگر یہ گلاس ٹوٹے مجھے غصہ آتا ہے میرے رب کا حکم ٹوٹتا ہے مجھے غصہ آتا ہے کدھر ہے میرا ایمان اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں عمل تو کروں کوشش تو کروں اس, کوشش تو کروں, اس کوشش میں اپنا حصہ تو ڈالوں تاکہ اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکوں السلم اے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ غلطی وات شی خان اور شیطان کے نش قدم کی پیروی نہ کرو ان نہ مبین بے شکو تمہارا کھلا دشمن ہے زللت <الْبَيِّنَان> پھر اگر تم اس کے بعد ڈگ مگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے ہیں تو بس جان لوکیم بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے پکڑ رکھنے کی پوری طاقت رکھتا ہے مگر اپنے اختیار کو پوری حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے کیا وہ اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ کا آزاد ان کے پاس آئے سا میں بادل کے ولم کا فرشتے آ جائیں وہ قبیل امر اور دیا جائے کس بات کا انتظار ہے کب عمل کریں گے کب محنت کریں گے کب اسلام کی طرف آئیں گے جب موت آ جائے گی اللہ کے آداب کا فیصلہ آئے گا پھر تو مہلت ختم ہو جائے گی وہ الا اللہ ہی ترجم العمول اور تمام کام لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے کل اللہ پوچھیے گا ہم سے فملۃسَل نیوم عین نعیب سور تکاثر کے آخر میں لازمت تم سکل نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ اپنے دین کی قدر کرنے کی ہم سب کو توقیق دے اس سے محبت بھی دے اس پر عمل پیرا ہونے کی کی توفیق دے اور اس کے نفاس کی جد و جہد کے لیے اللہ سبحان و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بیننا پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی کھلی نشانیوں ان کو عطا کیں ومَن یُبدِل نِعمتَ اللہ مِن بعد ما جاءته جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کے جب وہ نعمت اس کے پاس آ گئی فإِن اللہ شدید العقاب تو بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے پوچھ لو بنی اسرائیل مراد ہے ان کا معاملہ نعمت کی ناقدری کی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے زُیِنَ لِلَّذین کَفَرُوا الْحَیاتُ الدُّنیَا اراستہ کر دی گئی مزین کر دی گئی کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی ویسخرون من اللذین امنو اور وہ ہستے ہیں ایمان والوں پر آج کفار ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی اڑا رہے تھے آج بھی اڑا رہے ہیں اور کچھ اپنے بھی کافروں کے دلdala ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق اڑاتے کوئی ام امائشہ صدیقہ کا لباس اختیار کرے میری آپ کی بہن بیٹی تو اپنے ہی کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے یسونو مذاق اڑاتے کیسے کیسے نام رکھے میں استغفر اللہ اللہ فرماتا ہے والذین لدین تھکو فوقوم یوم القیامہ اور جنہوں نے تخوا کی رویش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے آج امتحان ہے جو چاہو سو کر لو ایمان والوں کو کہا تم تسلی رکھو صبر کرو کافروں کو مذاق اڑانے والوں کو کا جو چاہو سو کر لو لیکن کل کیا ہوگا سور متففین آیت نمبر چونتیس آخری پارا فل یوم الدین آمن القفاری آج قیامت کے دن ایمان والار کا مذاق اڑائیں گے تھوڑا سا انتظار کر لیں بس والے اللہ کا ایمان والے رک جاؤ کل قیامت کا دن آئے گا میں تمہیں موقع دوں گا آیت یارزق شاہ و غیر اللہ جس نے رازق اللہ ہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہاں کس کو زیادہ دینا کس کو کم دینا وہ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے